انسان کی بہت بڑی قدر و قیمت رکھی ہے اس کی بڑی عظمت ہے لقت خرق نس احسن تقویم کوئی جاندار بولتا نہیں یہ بولتا ہے کوئی جاندار کپڑے نہیں پہنتا یہ کپڑے پہنتا ہے تمام جاندار ان کا محاسبہ ہوگا سوال جواب ہوگا گدھے سے گھوڑے سے بکرے سے سب سے سوال جواب کیے جائیں گے و عید الحوش حشرت وحشیوں کو بھی جمع کیا جائے گا لیکن ان کے لیے ایک دوسرے کا بدلہ ہوگا جزا و سزا نہیں ہوگی لیکن انسان اور جن کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے بدلے بھی لیے جائیں گے اور جزا و سزا بھی ہوگی ساری کائنات اسی کے گرد گھومتی ہے قرآن حکیم انہی کے لیے نازل کیا گیا انبیاء کرام ان میں سے آئے یہ اللہ تبارک وطالہ کے بہت اہم بندے ہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت شروع کر دیں اللہ کی نافرمانی کریں اس کا اس کے ساتھ کفر کریں شرک کریں تو پھر یہ گدوں گھوڑوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اللہ تبارہ و وطارہ فرماتے ہیں ان الدین کفارہ الکتاب ون شکین فی ناری جہنم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شرک کیا وہ جہنم میں ہوں گے الای کا ہوم شرالبری کائنات میں بسنے والے حتیٰ کہ گندگی کے کیڑوں سے بھی وہ بدتر شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اللہ کے برابر مخلوق کو سمجھتا ہے اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے وہ سب سے بدترین چیز ہے ان شرواب اللہ کا فروف من زمین پر چلنے والوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اس سے زیادہ برا اور کوئی نہیں یہ وہ لوگ ہیں انسان میں قتل اور خون بہانے کا جو جذبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے ان کی بھی پھر شکلیں ہیں ایک ظالم کافر ہے کہا اس کے ساتھ لڑائی کرو ایک کافر ایسا ہے جو سلو جوئی کے ساتھ رہتا ہے سر نیچے کر کے رہتا ہے مسلمانوں پر زیادتی اور قبضہ اور حکومت قائم نہیں کرتا کہا اس کے ساتھ لڑائی نہ کرو ایک وہ کافر ہے جو اجازت لے کر تیرے ملک میں آتا ہے شرط لگائی جاتی ہے تو ادھر آئے گا اتنے دن سے زیادہ نہیں رہے گا یہاں آ کر کے یہ نہیں وہ نہیں کرے گا وہ اپنی شرطوں پر رہتا ہے اس کے ساتھ کہا لڑائی نہیں کی جا سکتی ایلچی اور سفیر جہلیت سے لے کر آج تک ان کے ساتھ زیادتی کرنا قتل کرنا تمام قانونوں میں اور شریعتوں میں حرام ہے اور اگر یہ مومن ہو جائے تو پھر اس کا خون اس کی عزت اس کا مال سب پر حرام ہو جاتا ہے اللہ تبارہ کا مطالعہ قانون سازی کرتا ہے قانون سازی کا اختیار صرف رب الجلال علیہ کرام کو ہے وہ قانون بناتا ہے کہ اس مسلمان کی عزت اس کی جان اس کا مال سب پر حرام ہے اس قانون سازی سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس قانون سازی سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو حرام نہ کرے ساری دنیا وحشیوں درندوں کی طرح جنگل کی طرح رہے اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر ساری دنیا قاعدہ کا پاسداری کرتے ہوئے انسانوں کی طرح رہے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے پرمایاں اولم آخر اکم ان سے کم अगर पहले اگر پہلے اور پچھلے انسان اور جن سارے کے سارے کان والا کلبرا جلم واحد سارے کے سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نیک بن جائیں ان جیسے نیک ہو جائیں ملکی شہیا میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بولو ان سے کنویں جن رکھوں کون والا افارے کل میرا واحد اگر پہلے اور پچھلے جن اور انسانت کیا اولیاء صلاح سارے کے سارے انبیاء رسل سارے کے سارے ابلیس جتنے گناہگار ہو جائیں میری بادشاہی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی فرق نہیں آئے گا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو مومن سے کتنی محبت ہے کہ وہ اس کی عزت کی حفاظت کی قانون سازی کرتا ہے اس کی جان کی حفاظت کی قانون سازی کرتا ہے اس کے مال کی حفاظت کی قانون سازی کرتا ہے تاکہ اس کی سب چیزیں محفوظ رہیں اب دیکھو اللہ تعالیٰ کو آپ سے کتنا پیار ہے مومن مومن سے محبت کرے اللہ خوش ہو جاوے اللہ خوش ہوتا ہے نہیں اللہ کو خوش کرنا کتنا آسان ہے مومن مومن کی عزت کی حفاظت کرے اللہ خوش ہو جاتا ہے مومن مومن کے مال کی حفاظت کرے اللہ خوش ہو جاتا ہے مومن مومن کے ساتھ لڑائی کرے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے منع ولی فقط اظن تو بل محربہ صحیح مخالی کہ حدیث ہے پرمایا جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی لگاتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں کیوں میرے دوست کے ساتھ انہوں نے دشمنی کا اعلان کیا ہے میں برداشت نہیں کرتا اس مومن کے لیے اتنی قانون سازی فرمایا لزوال دنیا آتل مسلم ایک مسلمان کے ناحق قتل سے زیادہ آسان ہے کہ اللہ ساری کائنات کو تباہ کر دے ساری کائنات کو تباہ کر دینا اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے کہ ایک مسلمان کا نا قتل ہو یہ احترام ہے ایمان کی وجہ سے یہ انسان کی قدر ہے اور یہ انسان کے ایمان کی قدر ہے حقیقت میں اللہ اکبر اتنا زیادہ اس کے جان کی حفاظت اس کے خون کی قیمت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فرمایا ایک قتل ہوا اس میں ایک سے زیادہ لوگ ملوث تھے ان سب کو قتل کروا دیا اور فرماتے ہیں لو تمالا آہ لو صن قتل مسلم اگر یمن کا شہر صن اس کے باسی سارے کے سارے مل کر ایک مسلمان قتل کر دیں میں سب کے سب کی گردنیں کاٹ دوں گا مسلمان کی یہ قدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا ترمدی شریف میں ہے فرمایا کہ لوگوں جو زبان سے مومن بنے ہو ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی عزتوں سے مت کھیلا کرو مسلمانوں کی بے عزتی مت کیا کرو اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کا اللہ کو دیکھتے ہیں کعب اللہ کو دیکھ کر کہتے ہیں ما آدم عی و آدم حرمت عی ارے کعبہ تو کتنا عظیم ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن ایک مسلمان کی حرمت تیری حرمت سے بھی کہیں زیادہ ہے اب آپ مجھے بتاؤ آپ سب کہتے ہو کعبے کی حرمت پر ہم سب قربان ہونے کو تیار ہیں ہماری ہر چیز حاضر ہے اگر کاعبۃ اللہ پر آنچ آئی ہم سب کچھ قربان کر دیں گے جو مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگین کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم کعبۃ اللہ پر جان جانشاور کر دیں گے اور دوسرے بھی یہی کہتے ہیں میرے عزیز بھائیوں مسلمانوں کو قتل کرتے رہو اور کعبۃ اللہ پر جان اشاور کرتے رہو اور مومن کے خون کی حرمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے یہ بہت المیہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ جس حکم کو چاہیں بڑا چڑھا کر کے اوپر لے جائیں اور جس اللہ تعالیٰ کے حکم کو چاہیں ڈی گریڈ کر دیں ہیچ نیچ کر دیں یہ چھلیاں لگانا اللہ کی شریعت پر چھلیاں لگانا اور کسی کے حکم کو مان لینا کسی کا انکار کر دینا کسی کو بڑھا چڑھا دینا کسی کو نیچے کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے اسلام کے ساتھ فرمایا افتوب منون باہ دل کتب فرون ببعض. قرآن کے اللہ کی تورات کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ تم میں سے جو یہ سلوک میری کتاب کے ساتھ کرے گا اس کی جزا یہ ہے إِلَّا خِزِّيُن فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا دنیا میں ذلیل کروں گا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ قیامت والے دن سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا آپ دیلتے نہیں حضرت عبداللہ کے پاس ایک آدمی آیا کہتا جی حرم پاک میں ویسے تو شکار منع ہے مچھر کاٹ رہا ہو مکھھی پریشان کر رہی ہو تو اس کو مارا جا سکتا ہے کہنے لگے تو کس علاقے سے ہے کہتا جی میں عراق سے ہوں کوفے سے ہوں فرمانے لگے مچھر اور مکھی کا فتوا پوچھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسے کو شہید کرتے وقت مسئلہ پوچھا تھا کابۃ اللہ کی حرمت کی وجہ سے وہاں پر مکھی مارنا جائز ہے یا نہیں مچھر مارنا جائز ہے یا نہیں یہ مسئلہ پوچھ رہے ہو حضرت حسین بن علی کو شہید کرتے وقت مسئلہ پوچھا تھا کہ ان کو شہید کرنا جائز ہے یا نہیں یہ المیا ہے مسلمانوں کا کسی بات کو چاہے تو چڑھا دے ایک آدمی برطانیہ سے آ رہا تھا اس کے بھائی نے مجھ سے مسالہ پوچھا کہتا میرا بھائی برطانیہ سے پاکستان آ رہا ہے اچھی بات ہے کہتا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے اور وہ راستے میں ٹرانسلٹ لیتے ہوئے عمرہ کرتے ہوئے آنا چاہتا ہے یہ تو اور اچھی بات ہے کہتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ برطانیہ کی گورنمنٹ دو سال عمر سے پہلے بچے کی مسلمانی کرنے نہیں دیتے اب یہ بچہ مسلمانی کروائے بغیر حرم پاک میں داخل ہو سکتا ہے اور میں نے اس کو پوچھا کہ اس کے ابے کی داڑھی ہے کہتے داڑھی تو نہیں ہے اس کی تو میں نے کہا جب اس کا ابا حرم میں داخل ہو سکتا ہے تو بےچارے معصوم بچے کا کیا قصور ہے تو کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہاں داڑھی اور کہاں مسلمانی میں نے کہاں کہا نہیں دونوں ایک ہی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان ہے عشر من الفطرہ دس چیزیں فطر سے تعلق رکھتی ہیں اسی میں منچھے کاٹنا بھی ہے اسی میں داڑھی کو معاف کرنا بھی ہے اسی میں بغلوں کے بال نوچنا بھی ہے اسی میں دوسری صفائی کرنا بھی ہے اسی میں ناخن تراشنا بھی ہے اور اسی میں خطرہ کروانا بھی ہے اور خطرہ کروانے کی زیادہ احادیث نہیں ہیں زیادہ تاکیدیں نہیں ہیں داڑھی کی چار تاکیدیں آئیں فرمایا او فر الحا داڑی کو وافر کیا کروہا اس کو لٹکایا کرو اکٹھا کر کے گرہ لگا کر نہ رکھا کرو اور مانا یہ کیا ہے اس کو لمبا کیا کرو زیادہ کیا کرو قرآن حکیم کی آیت سے استعمال کیا ہے کالو قدم سر حتی اذا آفاؤ حتی اذا قصرو جب وہ زیادہ ہو گئے عفا کا معنی زیادہ ہونا ہوتا ہے اوف الحا کمانا داڑھی کو زیادہ کرو یہ ساری تاکیدیں قرآن حکیم میں اور دو اب مجوسی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعود بلّا گرفتار کرنے کے لیے آپ کے ساتھیوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کیسے آئے کہا ہمیں بھیجا گیا تھا گرفتار کرنے کے لیے فرمایا تم نے شکلیں کیا بنائی ہوئی ہیں داڑیوں کو چھیلا ہوا ہے مونچھے تم نے رکھی ہوئی ہیں یہ کیا شکلیں تم نے بنائی ہیں کہنے لگے آمارا نہ رب و نا ہمارے بادشاہ ہمارے رب نے ہمیں ایسی شکلیں بنانے کا حکم دیا ہے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرانی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑی کو معاف کروں اور موچوں کو کاٹوں تاکیدیں لگی ہیں ادھر اتنی زیادہ تاکیدیں نہیں ہیں حدیث ایک ہے دس چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں اسی میں ختنا کرنا اسی میں داڑھی کو معاف کرنا وہ مکلف ہے پابند ہے نوجوان ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو پسند نہیں کرتا وہ ہندوؤں عیسائیوں کی شکل کو پسند کرتا ہے اور وہ چھیل کر حرم پاک میں جاتا ہے تو کوئی اس کو غلطی نہیں سمجھتا اور یہ بیچارہ معصوم بچہ جس کو جس کا اپنا کوئی قصور نہیں جو کچھ کر نہیں سکتا اور کہتا ہے یہ مسلمانی کے بغیر حرم میں جا سکتا ہے میرے عزیز بھائیوں یہ چھلیاں لگانا اسلام پر کچھ کو اوپر اور کچھ کو نیچے کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ قرآن کو جگیر دینا حدیث کو ادھیر دینا کسی اس کی گریڈنگ کر دینا یہ چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو چھوڑ دو یہ بڑے بڑے ہیں ان کو رکھ لو اس کی مثال آپ ایک درخت کی سمجھو ایک درخت ہے وہ کہے یہ پتے کے بغیر بھی درخت ٹھیک ہے اس ڈالی کے بغیر بھی ٹھیک ہے اس ٹہنی کے بغیر بھی ٹھیک ہے اور کارتے کارتے پیچھے کیا رہ جائے گا وہ الف ڈنڈا رہ جائے گا وہ درخت نہیں رہے گا یہ انداز آپ لوگوں کا نہیں ہے یہ انداز اور لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو چھوڑ دو یہ بڑے بڑے کو پکڑو نہ وہ چھوٹے پکڑتے ہیں نہ وہ بڑے پکڑتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ سے ارد کیا تھا آدھی خلاف آدھی دنیا کا خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خنجر رکھے ہوئے ہیں دودھ پیتے ہیں تو پیٹ سے باہر آ جاتا ہے ٹائمر لگا ہوا ہے زندگی کی ڈاؤن کاؤنٹنگ شروع ہے چند گھڑیوں کا مہمان امیر المومنین ایک نوجوان آتا ہے تعریفی کلمات کہہ کر واپس جاتا ہے فرمایا میں ردو عالیہ حاضر غلام اس کو بلاؤ واپس آئے کہا بیٹے تیری شلوار ٹخم سے نیچے ہے اس کو اوپر ہم کہہ دیتے ہیں چھوٹا سا مسئلہ ہے تمہیں اس کے سوا کوئی مسئلہ آتا نہیں کیا سارا اسلام پیجامے میں گھس گیا ہے یہ سب اللہ کے دین کو مزاق کرنے والی باتیں ہیں اور بس اوقات اس پر کفر کا فتوا لگ جاتا ہے تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف مکھ مکھی اور مچھر کے فتوے اور ایک طرف حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر دیا انسان کی حرمت کی کوئی قدر و قیمت نہ سمجھی یہ اس وقت چل رہا ہے فرمایا تو کتنا عظیم ہے کعبہ لیکن ایک مومن کی حرمت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے اللہ اکبر قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے اس کی بے عزتی کر دینا اس کی عزت کم کر دینا اس کو ڈی گریڈ سمجھنا اس کو نکما پر کہ اس کے پاس پیسہ کم ہے اس بنیاد پر کہ اس کی برادری چھوٹی ہے یہ بھی اس کو قتل کرنے کے برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا سود کے بہتر سے زیادہ درجے ہیں سود کے بہتر سے زیادہ درجے ہیں تبرانی اوسط کی حدیث ہے سود کے بہتر سے زیادہ درجے ہیں اور کم تر درجہ ہلکا ترین درجہ اس کا گناہ اتنا ہے جتنا کو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے اور سب سے بہترین سود فرمایا یہ ہے کوئی, کوئی آدمی کسی مسلمان کی بے عزتی کر دے نہ حق بے عزتی کر دے اس کی نہ حق اس کو ڈی گریڈ کر دے نہ حق اس کو گالیاں بک دے اس کو برا برا کہہ دے یہ بہترین سود کی شکل ہے یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عزت دی ہے ایمان کی وجہ سے جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اللہ کے نزدیک عزت زیادہ ہوگی جتنا ایمان کم ہوگا اتنی اس کی عزت کم ہوگی لیکن مومن ذلیل نہیں ہوتا آج اگر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں تو اس کی وجہ یہ ہے وہ اللہ نے تو صاف صاف فرمایا تھا وہ کمزوری نہ دکھاؤ غمگین نہ ہو <الْعَالَوْن> بلند تم ہی ہوگے شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان جس ایمان کی وجہ سے عزت ہے وہ ایمان ہوگا تو تم بلند ہوگے وہ ایمان نہیں رہے گا تو تم دلیل ہو جاؤ گے فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفَارُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا جو میرے اسلام کے آگے چلنی لگائے گا کسی کو چڑھا دے کسی کو گرا دے اللہ کے احکام کے ساتھ یہ سلوک کرے گا فرما اللہ حذی فی الحیات دنیا اس کو دنیا میں دلیل کروں گا آج مسلمانوں کی ذلت کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کوتبہ علی کم تم پر روزے فرض کر دیے کافی سارے مسلمان روزہ رکھ لیتے ہیں کوتبہ علی کلکتال تم پر کتال فرض کر دیا گیا گھر کو آ جاتے ہیں. بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے مفتی کو لاہو دستار والے ممبرو محراب والے کمال ڈٹائی کے ساتھ سب چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاد جائز نہیں ہے ایک ہوتا ہے ضروری نہیں ہے ایک ہوتا ہے ہے تو صحیح میں نہیں کر پاتا میری ہمت نہیں ہے ایک یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے. جب اسلام کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو پھر اللہ تمارہ کافروں کو جوتا بنا کر تمہارے سر پہ برسائے گا. کافر مسلمان کے اوپر بندروں کی اولاد مسلمان کے اوپر چڑی ہوئی ہے اس لیے نہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبت ہے اس لیے کہ اللہ ان کو عذاب کا کوڑا بنا کر مسلمانوں پر برسا رہا ہے تو میرے عجیب بھائیوں اپنی عزت کا خیال رکھو اور عزت ایمان کے ساتھ ہے ولی اللہ عزت و عزت اللہ کی اس کے رسول کی اور اس کے بعد جتنا قدر ایمان ہوگا اتنی عزت ہوگی جتنا بے ایمان ہوگا اتنا دلیل ہوگی ول اللہ عزت و اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا ابو بیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت آپ شام آئے ہیں بیت المقدس کی چابیاں لینے کپڑے آپ کے گندے کیچڑ میں آپ کے پاؤں اٹے ہوئے آپ نے ہاتھ دھو کر اچھے کپڑے پہنے انہوں نے تو بڑا استقبال لگایا ہوا ہے فرمانے لگے لوکانا غیر اکانا اوجات ہو اگر یہ بات کوئی اور کرتا تو اس کو تمہیں دو ٹکا دیتا کیا تم نے ہماری عزت ان کپڑوں میں اور اس پر دیکھی ہے عزت تو اصل میں اسلام میں ہے عزت تو اسلام میں ہے اِنَّا كُنَّا اللہ, بالاسلام ہم ترین قوم تھے اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت فمان عزت افی گئی اضل جو اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش کرے گا اللہ کو دلیل کرے گا میرے اس بیان اور حضرت عمر بالخطاب کے اس فرمان اور عزت والی ون المنین اللہ کے فرمان کی چھلنی کے سامنے اس چشمے کے سامنے اس اجزے کے سامنے آج کی تمام جماعتوں کو اسلامی جماعتوں کو جو اسلام کا نام لیتی ہیں دیکھ لو جتنا قدر وہ اسلام کو بلند کرتی ہیں اتنا قدر اللہ ان کو بلند کرتا ہے جتنا قدر وہ اسلام کو چھوڑتی ہیں آج دلیل ہے ان سے بہترین جمہوری حکومت وہ پارٹیاں اور جماعتیں وہ زیادہ آگے بڑھتی ہیں زیادہ پاپولر ہوتی ہیں زیادہ ان کو عوام میں ڈیپتھ ملتی ہے اور جو اسلام کو چھوڑ کر آدھا تیتر آدھا بٹیر ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے وَلِلَّهِ الْعزت عزت تلاش کرتے ہو نہیں نہیں عزت ساری کی ساری رفیظ کے پاس اور وہ کس کو دے گا جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا ان اکرم اکم ان کام تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے زیادہ قریب جو اللہ سے زیادہ لڑنے والا ہے اللہ اکبر ذلیل ترین لوگ کلمہ پڑھ لیا عزیز ترین بن گئے کہاں غلام جن کو کوئی انسان تصور نہیں کرتا تھا جب کلمہ پڑھ لیا مومن بن گئے اسلام نے ان کو اتنی عزت دی کتنے غلام خلیفہ بنے کتنے غلام گورنر بنے کتنے غلام مشیر بنے اور کتنے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھنک ٹینک کے ممبر بنے حضرت سلمان فارسی جیسے بلال حبشی جیسے عزت اسلام کی وجہ سے اور اس کے مقابلے میں بڑے بڑے چودھری بہت بڑی بڑی عزتوں والے اتبا شہبہ ولید ابو جہل ابو لہب زلیل ہوئے جانوروں کی طرح ٹانگوں سے پکڑ کر گسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں اور مرنے والوں میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ پورا کر دیا گیا تمہارے ساتھ بھی پورا ہوا نہیں ساتھی کہتے ہیں یہ تو مرے ہوئے اور اللہ میری بات ان کو سنا رہا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ جو ذلت اور خواری کا اور اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا تھا پورا ہوا نہیں میرے ساتھ جو اللہ نے عزت کا وعدہ کیا تھا اللہ نے پورا کر دیا تو میرے عزیز بھائیوں اسلام کی طرف آنے کی کوشش کرو ایمان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو ایمان آور چیزیں ایمان آور عبادات ایسے کام اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ گستا گساتا رہے اس کا ایمان کا لیول اپ رہتا ہے جیسے وہ اکیلا ہوتا ہے شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے بکریاں بکریاں اگر اکٹھی رہیں بھیڑیاں ان میں سے کسی ایک کو نہیں پکڑ پاتا ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو اکیلی رہ جاتی ہے اس کو پکڑ لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یاکل یا کل بھیڑیا بھی اس بکری پہ ہاتھ ڈالتا ہے جو جماعت سے الگ ہو چکی ہوتی اکیلے, اکیلے ایمان بچانا بہت مشکل ہوتا ہے ایک ساتھ مل کر ایک امیر کی تات میں ایمان بچانا زیادہ آسان ہوا کرتا ہے جب انسان ریل گاڑی میں ہوتا ہے تو وہ سست بھی ہو تو اس کی ریل چلتی رہتی ہے اور جب اپنی کار میں ہوتا ہے سست ہو تو وہ رک جاتی ہے اکیلے آدمی کی مثال کار جیسی ہے جماعت کی مثال ریل جیسی ہے اس میں کتنا زیادہ فرق ہے تمام مسائل آپ کو خود حل کرنے ہیں پنکچر ہو گئی تو باہر نکل کر خود آپ کو بدلنا ہے اور ریل میں آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرتا رہتا ہے اور آپ سکون کے ساتھ چلتے رہتے ہیں کوئی چست ہوتا ہے وہ بھی اسی صبیر سے چل رہا ہوتا ہے کوئی سست ہوتا ہے وہ بھی اسی صبیر سے چل رہا ہوتا ہے اور سارے ہی چل رہے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا آپ کے علاقے میں جو یہ جماعت قائم کر دی پوری دنیا میں اس طرح کی جماعت ہمیں نظر نہیں آتی نہ کسی یورپ میں نہ کسی عربوں میں نہ کسی اجموں میں کہ توحید اس کی بنیاد ہو توحید بنیاد ہو شرک کی نفی ہو جہادوں کے تعلقی سب اللہ ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کافر اس کو اپنا ٹارگٹ سمجھتا ہو کافر کی ٹکر پر کھڑی ہو دشمن اس کو دشمن سمجھتا ہو فرمایا عید القفار وہ لوگ جو قدم اٹھائیں اور کافر اس سے پریشان ہو ولا یت اون موت عقید القفار وہ قدم اٹھائیں اور کافر ان کے قدم اٹھانے سے پریشان ہو اللہ کو طب الحمبہ اللہ ان کے ایک ایک قدم پر نے کیا بناتا چلا جاتا ہے آج کون ہے جس کے قدم اٹھنے سے کافر پریشان ہوتا ہے سب پر نظر بڑھا کر دیکھو کون ہے جس کے قدم اٹھنے سے کافر خوش ہوتا ہے کون ہے جو کافر کی پروکسی بن کر کام کرتا ہے کون ہے جو کافر کے لیے کام کرتا ہے اس کو احساس ہو یا نہ احساس ہو مسلمانوں کے ہاتھ خون سے ہاتھ رنگین کرتا ہے اور کون ہے جس کے قدم اٹھانے سے کافر پریشان ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ پورے ملک کی امداد بند کر دیتا ہے کہتا ہے ان پر قدم لگاؤ گے تو تمہاری ٹوٹی کھولیں گے اتنا پریشان ہوتا ہے یہ اعزاز ہے الفضل ما شاہدت بھیل آداؤ شاعر کہتا ہے اپنے منہ میاں مٹھو بننا آسان ہوتا ہے فضیلت تو وہ ہے تو کافر اس کی شہادت ہے تو ایمان بچانے کے لیے بہترین طریقہ ہے گستے کے ساتھ رہنا ساتھ جڑے رہنا ایمان زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ عزتیں دے گا اکیلا ایمان والا ہوگا تو اکیلے کو عزت ملے گی اگر مل کر سب ایمان والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوری قوم اور مسلمانوں کو عزتوں سے نوازے گا اللہ تبارہ کا تعطی سمجھنے اور کرنے کی توفیق دے